بصرحمن و رحمہ الرحمۃ اللہ و رحمۃ الرحمد اللہ علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سکن صمام شاعر حضیث کو شمع السلام رضوت اور باقی تمام سامعین کو سلام عرض کرتے ہیں یہ سامان تمام شجاؤں سمون سامہ السلام رشد تو فقاوت اس سلسلے درس میں سے باب سلاد کا درس نمبر دو آپ حضرت کے مبالک تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کل کے درس میں نماز کے بارے میں قرآنات کا کی تجمہ کیا تھا اور کچھ نماز کے فضل بہن ہوا تھا ابھی درس نمبر دو میں نماز کے اوقات بیان کریں کیونکہ کل کے درخت دوسرے آدمی نے نماز کے اوقات کے بارے میں تاکید ہوا تھا کہ نماز صلیٰ نے ہم پر وقت کے اندر فرض کیا ہے لہذا حضرت شاذ فرماتے ہیں جب چونکہ نماز کو اللہ نے وقت کے اندر فرض کیا ہے لہٰذا میں نمازوں کے وقت کا جاننا ضروری ہے پانچ وقت نمازوں کا وقت کب سے شروع ہو جاتی ہے اور کب ختم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے نمازیں صبح کا وقت بتا رہے ہیں ہاں نماز صبح کا وقت ویسے تو صبح صادق جسے بولتے ہیں صبح صادق طلوع ہونے کے بعد طلوع فجر ہونے سے لے کر سورج اور طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے ہاں جی سوری سے دوڑی دیر پہلے تک ہے اور اب سورج صبح صادق سے مراد کیا ہیں یہاں فرماتے ہیں مشرق سائٹ پہ مشرق جانب جو ہے جانب پہ جو ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتی ہے عام طور پر اس جانب پہ ایک نور پھیل جاتی ہے ایک سفیدی پھیل جاتی ہے وہ سفیدی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے طول میں بھی عرض میں بھی وہ سفید ہی بڑھتا جاتا ہے اور پھر یہی سفید آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے دن مکمل روشن ہو جاتے ہیں اور سدھ طلوع ہو جاتے تو اس روشنی کو آہستہ آہستہ بڑھنے والی اس ذو اور روشنی کو اس کو صبح صادق بولتے ہیں فرماتے فی وہ واجب ہے صبح کی نماز کے والد فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے فرمایا نمازوں کو وقتوں کے اندر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنے واجب ہے صرف نماز پڑھیں اور جب چاہیں پڑھیں سنیں نماز پڑھیں وقت کے اندر پڑھیں ہر نماز کے لیے جو ٹائم فکس دے اسی میں پڑھیں کیونکہ وقت سے آپ جان بوجھ کے تاہر کریں گے تو لوگ کل والی میں بہن وہ ایک حقوق اس کو عذاب ہوگا جان بوجھ کے قضا کریں نماز کے, کے قضاء جان بوجھ کے قضا کرنا گناہ گرہ میں لہٰذا نماز کو کسی میں بھی جان بوجھ کے قضا نہ کریں تو متحجہ مطلب بس واجف ان تعالیٰ یہ کہ آپ جانیں ان اول وقت صلاح صبح انّّا بے شک اول وقت یعنی شروع وقت صلاح صو صبح کی نماز کا صبح کی نماز کا اول وقت جہاں سے نماز صبح کی نماز پڑھنا اب جائز ہے آپ کے لے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گا ادا ہوگا وہ کیا ہے اول وقت صبح صبح کی نماز کا اول وقت طلوع صبح صادق ہے صبح صادق کا طلوع ہونا ہے یعنی ہاں جی صبح صادق کا طلوع ہونا ہے صبح صادق کیا ہے وہ وضو یہ وہ روشنی ہے المتد جو بڑھتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے ٹول اعلیٰ دونوں میں کے مشرق جانب پہ مشرق جانب پہ روشنی ہے جو بڑھتا جاتا ہے اور المتضائد اور یہ اضافہ ہو جاتا ہے روشنی میں زیادہ ہوتا جاتا ہے لہذتاً لہذتاً لہذا ب لہٰذا ہر سیکنڈ منٹ میں یہ اضافہ ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے لمحہ لمحہ اور ہوا فضا اور وہ جانب روشن سے روشن تر ہوتا جاتا ہے اور یہ روشن ہوتے ہوتے الوشم سورج طلوع ہونے تک سورج طلوع ہونا یہی اس نور کا آخری تکمیل ہے اس کا ہاں جی تو لہٰذا اس روشنی کو سورج طلوع ہونا اس کو سورج جو ہے سو صادق کا طلوع ہونا بولتے تو یہ روشنی جب آپ نے دیکھ لے جو پھیلتا جاتا ہے اور اس کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ستارے پھر غائف ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے اور تو یہ صبح سورج کا ہے جی صبح و کی اس روشنی کا پہ جو آہستہ آہستہ ہاں لہٰذا بلاذا یہ روشنی اضافہ ہوتا جاتا ہے روشن تہ روشن تر ہوتا جاتا ہے تو یہ اس روشنی کا نظر آنا یہ صبح صادق کے طلوع ہونے کی علامت ہیں جب صبح صادق طلوع ہو گیا تو آپ صبح کی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا فرض نماز جب پڑھیں گے تو ادا شمار ہوگا کہ آپ نے فرض نماز کو وقت کے اندر پڑھ لیا آخرہ واقعہ اور صبح کی نماز کی آخری بات کیا ہے قبیلہ قبیل یعنی تو قابل یعنی پہلے کے معنی میں قبیل تھوڑی دیر پہلے یعنی جس سورج طلوع ہونے سے اوبیلا طلوع سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے یعنی جیسے آج کا سیکنڈ منٹ میں بتا دیتے ہیں کم کم ایک دو منٹ پہلے آپ صورج نماز ختم ہونے چاہیے یعنی تھوڑی دیر پہلے تک جب سورج طلوع ہونے لگا تو پھر اب وقت ختم ہو گیا بلتستان میں جہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں جو ہے سورج طلوع ہونے کی نشانی سورج خود کا نظر آنا نہیں ہے وہاں پہاڑوں پر سورج کی روشنی لگتی ہے تین براست زمین ہاں جی صبح وہاں سورج طلوع ہونا کی نشانی وہ براسے ہیں جو ہی آپ نے براستیں دیکھ لیا پہاڑ پر دیکھا جی وہی سورج کی روشنی آپ کو نظر آئے گا یہ براسے آپ کو مغرب جانب نظر آئے گا مغرب جانب کے پہاڑ پہ نظر آئے کے پہاڑوں بالکل چوٹی پہ جب وہ روشنی آپ کو نظر آئے گی معروف جانب کے پہاڑوں پر تو سمجھو سورج طلوع ہو گیا پہاڑی علاقوں میں سورج ترو ہونے سے تو وہ روشنی جو پہاڑ پہ پڑتی ہے طلب رابطے سے ہاں جی لیکن شہر جیسے مثلا کراچی وار میں اور بڑے شہروں میں جہاں میں سورج غروب ہونے کی جگہ پہ طلوع ہونے کی جگہ پر ایسے کوئی پہاڑ نہیں ہے جس پر وہ سورج کی روشنی پڑھیں وہاں پر خود سورج کے جسم کا ظہور ہے اس کے جو ہے ہاں جی کرس اس کے جو گول دائرہ ہے نور کا اس کے تھوڑا سے بھی لرہ اشارہ ظاہر ہو گیا نظر آنے لگا سورج طلوع ہو گیا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا وقت باقی ہے اب یہ سورج اور گاؤں میں بہت سے جیسے ہم بولتے ہیں اس کو نظر آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا تو یہ ہو گیا صبح کی نماز کا مختصر وات ہاں جی صبح صادق سے لے کر سورج طروح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے گاؤں میں جو ہے بولتے ہیں براتے پہاڑ معاشرق جانب جانب کے پہاڑوں پر روشنی پڑتی ہے سورج کی سرخ اس, اس روشنی کے پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے اب ظہر کا الباد کیا ہیں وہ وقت زور ظہر کا اول بات کیا ہوا اول وقت زہر زہر کا اول بات زوال الشم سے سورج کا زائل ہو جانا ڈل جانا ہاں جی وہ ڈر پگا دکھا ان وسط سماں آسمان کے بیچ میں سے بالکل سنڈے سے سورج ڈل جائے کتنا بھی آشرت دس ڈگری دس ڈگری جو ہے آج کل آپ لوگ سائنسی اس حساب سے دیکھیں تو دس ڈگری وہاں سے ڈل جائیں دس ڈگری ڈل جائیں مغرب جانب پہ ہاں جی تو پھر وہاں سے زہر کا افضل وقت اور اول وقت شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آخر وقت یہاں اور زہر کا آخر وقت جو افضل آخر وقت ہے ٹھیک ہے کے افضل وقت کا آخر وقت ہے آخر وقت یہاں اس کے کی ساخیر نے نمازوں کا حسن زور حاصل معروف ایشا کھیلے یہ دو دو نمازیں قریب ہیں ان میں جو ہے افضل وقت بھی بیان فرمایا مشترک وقت بھی بیان فرمایا ہے اور مختص وقت جو بین میں تین نے چلا ہے تو ابھی یہ جو ٹائم بتا رہے ہیں یہ افضل وقت کا ٹائم بتا رہے ہیں کہ سورج جو ہے زوال ہونے کے دس ڈگری سے لے کر آگے بتا رہے ہیں ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک ہاں جی وہ اس عرصے میں زور پڑنا زیادہ ثواف حاضر ہے افضل ہے تو یہ افضل وقت بتا رہے ہیں وہ آخر واطحات ہو جانا سرعین یعنی ہو جانا ذیل سایہ کل شبا ہر شاخ کا شبہ انہیں کوئی بھی چیز آپ کوئی ڈنڈا ہاں کوئی بھی لکڑی کا کوئی چیز آپ کھڑا کریں حتم بالپن میں بھی کھڑا کریں تو اس کے اس, سا... اس چیز کو جو ہے ش... شبہ بولتے ہیں جس کو آپ کھڑا کرتے ہیں ذل اس کے سائے کو بولتے ہیں انسان خود بھی کھڑا ہو جائے تو وہ اسے کو شبہ بولیں گے اس کے سائے کو ذل بولیں گے تو کوئی بھی چیز آپ کھڑا کریں سائے معلوم کرنے کے لیے سایہ کے جو ہے اندازہ کتنا ہوا ہے ڈبل ہوا ہے آدھا ہوا ہے کیا ہوا ہے تو اس کو ذل بولیں گے تو ہو جانا ہر چیز کا سایہ ذل کلی شبہ جو بھی چیز سایہ کے لیے کھڑا جائے تو اس کو شبہ بولنا ہر چیز کا ذل سایہ کتنا ہو جائے مثلے ہی خود کا ڈبل ہو جائے خود کا ڈبل ہے اب یہ جو ہیں خود کا ڈبل ہونے میں بھی جو وہ علاقے جو خط استوا سے دور ہے آپ دنیا کے نقشے پہ آپ دیکھیں گول جو نقشہ بنایا ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک لائن کھینچا ہوا ہے اس کو خط استوا بولتے ہیں ہاں لکھا ہوا بے خط استوا جو جو جو ممالک کے خط استوا پہ ہیں وہاں جو ہے ٹھیک زوال کے ٹائم پہ سورج بالکل آسمان کے سینٹر میں پہنچے وہاں سایہ ختم ہو جاتا ہے کوئی شاید نہیں رہتا کوئی بھی انسان کو کوئی بھی کھڑا کرے تو ان علاقوں میں صرف ڈبال ہونا ہے زور کا آخری وقت افضل اللہ آخری وقت لیکن وہ جیسے ہمارے پاکستان وغیرہ میں زور ٹھیک زوال کے ٹائم پہ سورج جو ہے آسمان کے سینٹر میں کوئی تھوڑا سایہ باقی رہتا ہے یعنی وہ علاقے جو خط سوا سے دور ہیں یعنی ان میں جو ہے تھوڑا سایہ باقی رہتا ہے جتنا دور زیادہ تو اتنا سایہ زیادہ باقی رہتا ہے تو ان علاقوں میں جو ہے خط یعنی زوال کے ٹائم پہ جو سایہ باقی رہتا ہے اس سایہ کے علاوہ ہے اس سائے کو چھوڑ کر پھر جو بھی چیز کھڑا کریں گے اسی چیز کا ڈبل سایہ یہ مراد یہ معیار ہے پاس فرماتے ہیں ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونا سرکل شسلے ہیں سوا سوائے اس سائے کے سوا ماں سوائے اس سائے کی تجید جو آپ پائیں گے ان دل سوا ٹھیک بارہ مجھ کے ٹیم پہ کن علاقوں میں پائیں گے پھر آپ آخر لیتے ان علاقوں میں جو خط اسوا پہ نہیں ہے سوا سے دور ہے ان کو آفاق ہمالیہ ہوتے ہیں ان میں زہر کے ٹائم پر جو سایہ باقی رہتا ہے ٹھیک بارہ بجے کے ٹائم پہ میں سورج این سینٹر میں پہنچنے کا اس سوا کے ٹیم پہ اس سایہ تھوڑا باقی رہتا ہے اس سایہ کے علاوہ جو ہے اس کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونا وہ معیار ہے اور پھر افاق دولابیتیں آفاق دولاویت وہ علاقے ہیں جو, جو خطے سوا پر ہیں تو وہ حتی پر موجود علاقوں میں مشلے ہی فاقعہ صرف ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونا ہے کیونکہ ایک حطوا پر موجود اس کے قرب جوال میں موجود ممالک میں وہاں ٹھیک زوال کے ٹائم پہ سایہ ٹھیک بارہ بجے مساج استوا کے ٹائم پہ سایہ مکمل ختم ہو جاتا ہے لہٰذا ان علاقوں میں ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونا میں یار ہے جو حتی و سوا سے دور ہے ان میں ٹھیک زوال کے ٹائم پہ سایہ تھوڑا باقی رہتا ہے تو اس سائے کو چھوڑ کر پھر ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو اور چونکہ دی علاقوں نے لیا ضلع یہ جو خط سوا پر ہے ان علاقوں میں مایوجت نہیں پایا جاتا ہے ان دل سوا ٹھیک بارہ اس سوا کے ٹائم پہ کے بالکل سینٹر میں پہنچ جائیں فیحا ان شہروں میں تو ان شہروں میں کوئی سایہ باقی نہیں رہتا ہے لہٰذا ان شہروں میں ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے تاکہ باقی جو خطے سوا سے دور ہیں ان علاقوں میں ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے کے علاوہ جو ہے وہ سایہ جو شروع میں باقی رہا اس کو چھوڑ کر ڈبل ہونا ہے اور ادھر کی تجمے میں پہاڑی علاقوں آیا ہے ہاں جی سوا والے کو وہ غلط ہے ہاں جی میں نے پہلے میں تصدیق ہے یہ پہاڑی علاقوں والا تجمہ غلط ہے ہاں یہ اس سے دور علاقوں مراد ہے آف حاقل سے مراد سے دور علاقے مراد ہے اور یہاں آج یہ لکھا ہے حتِ والے کو میدانی حقوق لکھا ہے یہ میدانی حقوق وال لفظ وجو غلط ہے میدانی حقوق مراد نہیں بلکہ یہاں جو ہے خطواہ پر موجود علاقے مراد ہے یہ اوپر والے دوسرے برتن تھوڑا سا مکس ہو گیا کتابت میں مکس ہو گیا تشریح کے بعد مکس ہو گیا اس وجہ سے یہ ہوئے تو میں نے جو تجمہ کیا وہ صحیح حتی سوا پر موجود علاقے حتی سوا سے دور علاقے یہ یہاں پر یہ وارض صحیح ہے پہاڑی علاقوں میدانی علاقوں یہاں پر یہ تجمہ صحیح نہیں اور آگے فرماتے ہیں اول وقت الاصر پھر عصر کا اول وقت کیا ہے خروج وقت ظہر ظہر کی نمت ٹیم کا ختم ہونا ظہور ٹیم کا ختم ہونا تھا ہر چیز کا سائز جو کہ ڈبل ہو گیا ہاں جی تو وہیں سے ظہر کا وقت ختم ہو گیا یعنی ظہر کا افضل وقت یہ بھی بار بار بتا رہی کیونکہ بعد میں یہی تشریح ہوگا بعد میں اور بھی باتیں وقت کے بارے میں آ رہا ہے نا اسے سمجھ میں آ ہے یہ افضل وقت ملاتے تو اول عصر کا افضل وقت یہاں سے ملاد یہ بھی افضل وقات ہے اول وقت عصر عصر کا افضل وقت کے خروج وقت ظہر ظہر کے افضل وقت کا ختم ہونا ہے لا فاصلت بے نما ان دونوں کے درمیان میں بیچ در میں کوئی وقفہ نہیں فاصلہ نہیں آخر واقعہ اور عصر کا آخر وقت کیا ہے قبیل اور شم سے سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے قبیل تھوڑی دیر پہلے غروب شم سورج کے غروب ہونے سے شم سورج غروب غروب ہونا تو سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے اور براتے چھت پر بدن بنو گاؤں میں جو ہے غروب کے وقت مشرق جانے پہ جانا سورج ادھر پہاڑ پہ روشنی رہتا ہے غرب جانے پہ نہیں رہتا ہے. تو وہ روشنی ختم ہونے تک جو ہے وہ روشنی پہاڑ کے بالکل چوٹی بھی جاتا ہے چوٹی سے بھی ختم ہو جاتا ہے جب ختم ہو گیا تو عاصر کا ٹیم ختم ہو جاتا ہے غرب کا ٹیم شروع جاتا ہے شہروں میں تو خود خدش کا جو قرص ہمیں نظر آ ہوتا ہے وہی غروف ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے آپ کو زہر کے جو ہے آپ کو بتا دیا باقی مغرب اور ایشیا کی میں تھوڑا سا پھر توجہ طلب الفاظ ہے اس لیے میں اس کو آپ کو کل کے درس میں طالباً بتا دوں زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ تو یہیں پر آج کے درس یہیں پر اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دین کے پرانی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا کریں زنگرمی بار بار بتا دوں نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور وقت کے اندر پڑھنا بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا نماز کا پڑھنا واجب ہے اللہ نے ہمیں نماز کو جب چاہے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے وقت کے اندر پڑھنے کو واجب دیا لہٰذا نماز کا اپنے اپنے وقت میں پڑھیں حسن افضل لغات کے اندر پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اجر ملے اللہ کا ہنگامی توقعات کو نہیں اضافہ سوچ آمین